چھبیس اگست 2006 بلوچ قومی تحریک کا ایک ایسا باب ہے جس نے موجودہ قومی تحریک میں ایک نئی روح پھونک دی چھبیس اگست 2006 کو بزرگ بلوچ رہنما اور بکٹی قبیلے کے سردار شعید اکبر خان بکٹی کو ان کے ساتھیوں سمیت بمبور کے پہاڑوں میں جنگی ہیلی کے ذریعے بمباری کر کے قتل کرنے کے بعد پاکستانی ریاست اور فوج یہ سمجھ رہے تھے کہ بلوچ قومی تحریک کو بھی اس پہاڑ کے نیچے دبا دیا گیا ہے مگر پاکستانی فوج کی سوچ اور خواہشات کے برعکس بزرگ شہید سردار اکبر خان بگٹی کی شہادت نے بلوچ قومی تحریک میں ایک نئی روح پھونک دی اور وہ خود رہتی دنیا تک امر ہو گئے زرمبش ریڈیو کی آج کی نشریات میں شعید نواب اکبر خان بکٹی کو خراج عقیدت پیش کر کے ان کی زندگی اور جد و جہد پر بات کی جائے گی بارہ جولائی انیس سو ستائیس کو سردار میراب خان کے یہاں پیدا ہونے والے شہید اکبر خان بکٹی ایک تاریخ ساز شخصیت کے مالک تھے وہ بلوچستان کی سیاست پر گہرا اثر رکھتے تھے بلوچ روایات کے پاسدار ایک قبائلی سردار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خطے کے برد باد اور بہترین سیاستدانوں میں سے ایک تھے شہید اکبر خان گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کے عہدوں پر بھی فائز رہے موجودہ مزاحمتی تحریک میں بھی شہید اکبر خان بکٹی کا کردار کافی متحرک اور جاندار تھا گو کہ انہوں نے تحریک کی بنیاد نہیں رکھی مگر شہید اکبر خان کی حمایت اور امراداری نے اس تحریک کی شکل اور صورت یکثر بدل کر رکھ دیں سترہ مارچ 2005 پانچ کو پاکستانی فورسز کی جانب سے ڈیرا بکٹی پر گن شپ ہیلی کاپٹر سے حملہ کر کے ستر بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا پاکستانی فوج کے اس عملے کا ادب شہید اکبر خان بکٹی تھے اس حملے کے بعد شہید اکبر خان بکٹی نے پہاڑوں کو اپنا مسکن بنایا اور بلوچ قومی آزادی کی جد و جہد کو آگے بڑھاتے رہے اس دوران آپ پر کافی عملے ہوتے رہے اور اس وقت کے ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف نے بلوچ قوم کو للکارتے ہوئے کہا تھا کہ ہم تمہیں ایسی جگہ سے ہٹ کریں گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور پھر کچھ ایسا ہی کیا گیا 26 اگست 2006 کو ایک آپریشن کا آغاز کیا گیا اس آپریشن میں جنگی ایلی کے ذریعے سفید ریش بلوچ رہنما سردار اکبر خان بھگٹی کو شہید کیا گیا ان کی لاش بھی ورثاء کے حوالے کرنے کے بجائے تابوت پر تالا لگا کر دفنا دی گئی پاکستانی ریاست کے ان تمام غیر انسانی سلوک نے بلوچ قوم اور خاص کر نوجوانوں میں ایک ایسا جذبہ پیدا کیا کہ وہ قومی تحریک سے جڑنے لگے اور بلوچ قومی آزادی کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کی جد و جہد میں لگے ہیں ہم نے شہید اکبر خان بکٹی کی شہادت کے بعد سے مرتب ہونے والے اثرات بلوچ قومی سیاست پر شہید اکبر خان بگٹی کی زندگی ان کی جد و جہد اور ان کے کردار کے بابت بلوچ نیشنل مومنٹ کے بیرون ملک مقیم نمائندے حمل حیدر بلوچ سے رابطہ کیا اور ان سے ان کی رائے جانی ان کا کہنا تھا کہ بلوچ قومی تحریک کے اندر ہمیشہ سے ہی ایک تصل رہا ہے بلوچ ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف اپنی آزادی کی جدوجہد کرتے آ رہے ہیں لیکن نواب اکبر خان بکٹی کی شہادت کے بعد جو بھار رونما ہوا جو احساس بلوچ عوام کے اندر رونما ہوا وہ تاریخ میں کبھی نظر نہیں آتا کیونکہ ایک آ, سی سال سے اوپر بوڑھے شخص کا اس طرح پاکستان کے خلاف ڈٹ کر مزاحمت کرنا آ, اور اپنی اصولی موقف سے وڈرو نہ کرنا آ, بہت سمبولک ہے یہ بلوچ عوام کے اندر آ, جس طرح نواب اکبر خان بکٹی آ, شہید نواب اکبر خان بکٹی کے ساتھ پاکستانی آرمی نے جو ٹریٹمنٹ کی اس سے بلوچ عوام کو یہ اندازہ ہو گیا کہ بلوچ چاہے وہ ایک چرواہا ہو یا ایک سردار ہو اور معتبر بوڑھا سردار ہو اس کے ساتھ ایک ہی طرح سے پیش آتا ہے اگر وہ اپنی اصولی موقع پہ ڈٹ جاتا ہے یا وہ اپنی حق کی بات کرتا ہے تو نواب اکبر خان شہید نواب اکبر خان بکٹی کی شہادت جو ہے ایک تاریخی مثال ہے وہ ہمیشہ سے ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گا اور بلوچ قوم کو یہ احساس دلاتا رہے گا کہ پاکستان ہمارا ملک نہیں ہو سکتا پاکستان ہمارا قبضہ گیر ہے اور جس طرح ماضی میں اس نے ہمارے ساتھ جو رویہ رکھا وہ ہماری جو کلیکٹیو سائیکولوجی ہے اس کا حصہ بنا رہے گا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نواب شہید اکبر خان بکٹی کی جو تاریخی کردار ہے بلوچ قومی تحریک کے اندر وہ مثالی ہے وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا سردار اکبر خان بکٹی کی زندگی ان کی جد و جہد اور بلوچ قومی تحریک پر ان کی شہادت کے بعد مرتب ہونے والے اثرات کے بابت ہم نے بی این ایم کے سابقہ مرکزی لیبر و کاشتکار سکریٹری اور سینئر رہنما اسندوس بلوچ سے ان کی رائے جانی ہم نے ان سے پوچھا کہ شہید سردار اکبر خان بگٹی کی شہادت کے بعد بلوچ آزادی کی سیاسی تحریک میں کون سی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں بلوچ سیاست کے امرا بلوچ عوام پر سردار اکبر خان کی شہادت کے بعد کس طرح کے اثرات پڑے ہیں اور ان اثرات کا سبب کیا ہے اور کیوں کر وہ اثرات اب تک موجود ہیں جہاں تک نواب خان بٹی کی شہادت کے بعد بلوچ آزادی کی سیاسی تحریک میں تبدیلیوں کی سوال ہے تو یہ بات روزہ روشن کی طرح آئی ہے کہ ستر کے جود آزادی کے بعد کچھ عرصے کے لیے بلوچ جود آزادی کی تحریک میں خاموشی آئی جنرل مشرف کی ظلم زیادتی اور زوراکیوں کے خلاف جب بلوچ سیاستدانوں نے بلوچ تحریک آزادی کو دوبارہ شروع کرنے کی ٹھان لی تو شہید بالاچ خماری اور شہید غلام محمد بلوچ کی جد وجہد کی بدولت جو بارہا نواب اکبر خان یا جو لوگ آزادی کی تحریک کے حامی تھے ان سے ملاقات کے بعد نواب اکبر خان اس بات پر راضی ہو گئے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا نام نہاد جمہوری سیاست کے ذریعے بلوچ عوام کو ان کی حق و حقوق یا ان کی ساحل و ساحل یا آزادی اس نام نہاد جمہوری پارلیمان کے ذریعے لینا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے تو ہو جو آزادی پہ راضی ہو کر خود عملی طور پر اس میدان میں کود پڑے اور سابقہ جو اس نے پاکستانی نامنیاد جمہوریت مختلف پاکستانی اداروں کے عہدوں پہ رہ ان رہنے کے بعد اس نے محسوس کی کہ پاکستان کے اندر جس بھی عہدے پر رہا جائے وہ بے فائدہ ہے اور اس نے اس دوران باقاعدہ محسوس کی کہ بلوچ ایک غلام قوم کی حیثیت سے پاکستان کے فریم ورک کے اندر زندگی گزار رہا ہے اس کا واحد حل جو دے آزادی ہے تو ہو باقاعدہ اس راستے پہ شہید غلام محمد اور شہید بالاچ خان کے ہم قدم رواندواں ہوئے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ نواب اکبر خان ایک شائع شان زندگی گزار رہے تھے ایک نواب تھے دوسری طرف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے کارندے جو نام نیاد بلوچ سیاستدان یا نام بلوچ پولیٹیکل آرگنائزیشن کے تھرو اس بات کو عیاں کر چکے تھے کہ بلوچ سیاست یا بلوچ عوام کی محروم کی ذمہ دار نواب اور سردار ہے تو اس سلسلے میں کسی حد تک وہ بلوچ عوام کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے جب نواب اکبر خان عملی طور پہ جد جود آزادی کے میدان میں آئے تو بلوچ عوام نے ان کی شہادت ان کی اپنی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے یقینی بات ہے کہ بلوچ عوام پر اس کے بہت بڑے خسرات پڑے جس کی وجہ سے بلوچ نوجوان بوڑھے تمام اس جو آزادی کے امرائی بنے